لیوں فسرالی رسکل فک اللہ نفسن اللہ مٹ سل اللہ بداصری اسر مناسب یہ ہے کہ صاحب مقدور اپنی مقدور کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے دیا ہے ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے گا عصاط کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متلقہ دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں باپ کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو بچے کی ماں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے بلکہ ماں اور بچہ دونوں پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے ہس بحال خرچ کرے نفقہ ہو یا اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تنگ دستوں کو خوشخبری دی ہے کہ وہ ان کی پریشانی اور تنگ حالی کو ان قریب دور کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ انما العصر یسرا بے شک تنگ دستی کے ساتھ آسانی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ صحابہ اکرام کے لیے سچ کر دکھایا کہ ان کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے اللہ نے انہیں روم اور فارس کے خزانوں کا مالک بنا دیا البتہ عام مسلمانوں کے لیے اللہ نے تقوا کی شرط لگا دی ہے جیسا کہ ابھی آیا دو تین میں گزر چکا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے نکال دے گا اور ایسی جگہ سے اسے روزی دے گا جو اس کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا اور آیت چار میں فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان بنا دے گا